سیدی سنتی محنتی و محبوبی خرشدی و مولائیا الله زیر زبان حضرت مولانا شاہ حقی محمد اختر صاحب صلاح کے شان دنتا ہوں دل میں درد بھرا دل بارہ میرے مشاعل کی شان کے شان سیکھتا ہوں دن میں درد بھر آدھیں ہمارے داؤں کرتا ان کی زیارت کر کے بنگلہ دیش سے آج واپس تشریف لائے واپسی میں ہم گئے میں اور عامر صاحب کے ساتھ گئے تھا واپسی میں جو مختصر ان سے حالات معلوم ہوئے بتایا کہ عمرے کے سفر اور دن میں شاید ایک گھنٹہ دو گھنٹہ مشکل سے اور سوتے ہی اور بتایا کہ وہاں برماں کے مسلمانوں کے جو وہاں مہاجرین بنگلہ دیش کے سائڈ پر بالکل بیاس را وہاں ہے ایک سو بیس کلو کا سائڈ اس پر وہاں بنگلہ دیش کے مہاجرین اور برما کے مہاجرین بنگلہ دیش میں آ کر ہم نے کناگ لی ہے اور وہاں سے جو ہے آگے آ جائیے وہاں سے جو ہے سازار ایک جگہ ہے بنگلہ دیش میں وہاں حضرت رہائش وہی تھیار میں اور وہاں سے से उस کا का تقریباً چالیس کلو میٹر وہاں حضرت تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر جو ہے ایک پہاڑی ہے اس پر حضرت گاڑی میں تشریف لے گئے مہاجرین کی زیارت کے لیے جی اور وہاں کوئی وہاں حضرت کے ترجمان برما کے ہیں بنگلہ اور برما دونوں جانتے ہیں تو وہ ان کو اور جمع علماء کرام پاس چھوٹے چھوٹے آخر بچے اور وہاں بتا رہے تھے وہاں کے برما کے جو مذہب کے پرنمان بتا رہے تھے کہ وہاں ہم لوگ وہاں سے ہار میں بھاگے کہ ماں کھانا پکا رہی ہے ابھی مسالہ ڈالا ہے اور اچانک ماں شور مچا کے اور وہ سب کھانا ایسی چولا جلتا ہوا دیر میں ایسے ہی جلتا ہوا گھر میں جلتے ایسے ہی بڑا چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سب اور بتا رہے تھے کہ نیو بھی برس پرانے سے مساجد کو مسمان کر دیا گیا اور شہید کر دیا اور کئی کئی برس ہو گئے جماعت سے نماز پڑھے ہوئے گھروں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں چھپ چھپ کے مدرسے کی تعلیم پڑی ہے اور عید کی نماز پڑھے ہوئے برسوں حاصل نے اس ہاتھ سے پہاڑی پر چڑھے گا جہاں تک گاڑی جا سکتی تھی اس کے بعد وہاں ایسا راستہ تھا جہاں گاڑی ممکن نہیں چلانا وہاں چھوٹے رکشا میں شیخ براب ہوئے وہ بتا رہے تھے کہ کب رکشا کبھی گھر گر رہا ہے کبھی گھر گر رہا ہے لیکن آزم والا جا رہے ہیں مہاجوین کی زیارت کے لیے پھر وہاں جو ہے وہ بتا رہے کہ کیچڑ نے رکشا پھنس کیا حاصل مانسا بتا رہے ہیں کہ وہ بھی حضرت والا بھی سب نے مل کے تب تر لگا کیچڑ اور اوپر چلے گئے بتایا کہ وہاں بالکل چوٹی پہ حضرت پیدل چڑھنے لگی وہاں جا کر علماء اکرام, علماء اکرام کو اپنے دستے مبارک سے جو بھی مدد دستے مبارک سے عطا اور پھر وہاں حضرت والا نے ایک مسجد کی تعمیر فرمایا مسجد کی تعمیر حضرت والا وہاں فرمائیں گے شروع ہوگی کام اپنی زیر نگرانی اور خدم شاہی اور بیس کنویں حضرت نے کھدوانے کا بنایا ہے منصوبہ اور پھر حضرت وہاں سے واپس تشریف لے آئے واپس تشریف لانے کے بعد کسی نے بتایا کہ وہاں عزت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے خلیفہ کے بیچے اولادین وہاں سے گرما سے گجرب کر کے آئے حضرت والا پھر تشریف لے گئے وہیں چالیس کلو میٹر دور پھر وہاں ان کو بہت ڈونڈا صبح سے شام ڈتے رہے اور پھر جو ہے آتے گھومنے میں تو ان کو بھی حضرت نے بہت عنایت فرمائی یہ ادب بزرگوں کی اولاد کا اور علمائے کرام کا ادب اور حضرت کا یہ غم حادثہ بتا رہے تھے کہ حضرت نے صبح रास्ते में से लिए लेके खाए और एक, एक ये कि दो उगले हुए अंडे सुबह से लेके रात तक रखने इसके अलावा कुछ नहीं खाया सिवा महाजरीन के से मिलने के और उनके लिए इंतजाम और उनके लिए सब उनको तकसीम जो रुक कुमार की تو حیران ہوں کے حضرت کو امریکے کے سفر پہ دیکھا تھا کس قطر حضرت کو زور ہوتا تھا لیکن جب تو موقع آیا نماز کا موقع آیا مجھے کا موقع آیا تو دیکھا کہ سو جوان جی حضرت کے قوت جا کے کچھ نظر نہیں آتے اور یہ وہاں بھی اور حادثات بھی بتا رہے ہیں میں حیران نہیں ہے کہ حضرت کو تو توڑانا یہ جی حضرت کو آواز بھی ہے گھٹنے میں بھی بہت تکلیف ہے حضرت کی اور ہاتھ فرما رہے تھے کہ والا ہر تعالیٰ خطبے کے بعد جب بیٹھے تو کہاں پر رہے تھے لیکن اس کے باوجود جب وہاں تشریف لے گئے تو پہاڑی تک پہ اور چلے گئے اے روحانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں خاص اپنے خاص لوگوں کو ان شاء اس بہ کے ریکارڈنگ آئیں گی اردو اردو میں ان شاء تو وہ سنائیں گے دیکھتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے اور ہاں ایک اور حضرت کا غم آج حال سے بتایا گیا حضرت کو سب سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ حضرت خانویر احمد علیہ کے تعلیمات کی تفہیل یعنی بل ملخودات تفہیل ہو اور اس تفہیل میں یہ کاموں اور یہ کرنا ہے تفہیل کے ساتھ ساتھ علما کے لیے جو مضامین ہیں وہ الگ اور سالکین حضرات کے لیے الگ اور عوام اناس کے لیے الگ کر دی جائے یہ الگ والا کا ایک مشن ہے اللہ تعالیٰ سے میں کامیابی نصیب فرمائے اور اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے ہیں طرح سے بھی ہو مال سے ہو جان سے ہو دعاؤں سے ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی نکالتا ہوں دل میں دل پت میں بے منا ہوئے liye hue hai kahon ko koi pani taap جی جاتا ہزا میں رہ جا نیتا میں رہ جا ہی طوب میں محبت کبھی نا کے تو محبت کا سوٹاس پیسو سوال چاہیے ماننا سوال میں مہان بتار رپا کا ہو کے دل سے نکنا کبھی گمار رسلت کام کے دل دن کل نہ ہی بھیک ایک در دوبارہ دل ہوئے ایک در دوبارہ دل ہوئے کا ان کے دل سے نہ کرنا کرنی بنا منا دل دیے ہوئے میں جون انتا ہوں کا پیس ہے آدم میں چار سو اب اسی کا فیض ہے آدم میں چار سو ہے جو بھی تر دوبارہ دل لیے ہوئے پھر میں جو کر دو بارا دل لیے ہوں اب تیکا بے نیا گم میں چار سو پھرتا ہے جو بکر دوبارہ دل لیے منشدے میں ڈوبرے میں تجالے کی حادث مبارکہ کی الزامی تشریحات کا مجموعہ خزائم الحدیث اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اللہ ملا مان ما علیما ولا علی ما, ما منا ترجمہ اے اللہ جو چیز آپ عنایت فرمائیں اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز کو آپ روک دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا ارطالیہ فرما ہیں کہ اے اللہ صرف آپ کی ذات ہے کہ کوئی چیز آپ کی عطا میں معنی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ عزیز ہیں زبردست طاقت والے ہیں اور عزیز کے معنی ہیں اور قابل شعی ہوں وہ لا جو شعیع ان استعمال قدرتی یعنی جو ہر چیز پر قادر ہو اور اپنی قدرت کے استعمال میں کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے اسی لیے اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا مانع لما اللہ ولا عما لما ہی یہ منع تھا جنس کا ہے کہ اے اللہ جن کی کوئی نو یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ عطا فرمانا چاہیں اور کوئی اس میں مانع ہو جائے اور جس کو آپ اپنی عطا سے محروم کریں تو کوئی عطا کرنے والا اس کو عطا نہیں کر سکتا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لیا تو وہ تین اندھیروں میں تھے رات کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور دریا کی تہ کا اندھیرا اور وہ قدیم وہ گھٹ رہے تھے وہاں کون تھا جو آپ کے پیغمبر کو اس امتحان سے نجات دیتا لیکن آپ کی عطا میں کوئی چیز مانے نہ ہوئی اور دریا کی تہ میں آپ نے سنگریزوں سے پڑھوا دیا لا الہ الا انت من سبحانے اور اشارہ دے دیا کہ یہ پڑھ لو تو نجات پا جاؤ گے اور سبحانا کا میں یہ رن پوشیدہ ہے کہ اس وقت بھی جبکہ مچھلی نے نگل لیا ہے آپ اس وقت بھی پاک ہیں ہر ظلم سے آج ظالم نہیں ہیں نہیں ظالم زالے ہوں آپ تو ایسے پا آتا اور با وفا ہے کہ اپنے پیاروں اور وفاداروں کی سات پشت بلکہ دس پشت تک رحمت ناجل فرماتے ہیں وہ امن جداؤ فطانہ لیمینا دہو اور وہ دیوار جس کے نیچے آئے تھے پاس ہے سورہ کی اس کا ترس ہے کہ مانی اور وہ دیوار ہے جس کے نیچے دو یقین بچوں کا خزانہ تر تھا گر رہی تھی آپ نے حضرت علیہ السلام سے اس کو بنوا دیا تاکہ ظالم بادشاہ اس خزانے کو نہ چھین سکے یعنی اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا آبا و اجداد کا تو اللہ کے علم میں سب کچھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو بنوا دیا حضرت علیہ السلام کے ذریعے تاکہ ظالم بادشاہ اس خزانے کو نہ چھین سکے اور اس اطا اور کرم کی وجہ آپ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ کانا ابو صالحہ کہ ان دونوں بچوں کا باپ ہمارا وفادار اور پیارا تھا اور یہ باپ کون تھا روایت میں ہے کان ال ابو صاحب اور کان ال ابو العاشف یہ ساتواں باپ تھا اور ایک روایت میں ہے کہ دسواں باپ تھا آپ کیسے باوپار ہیں کہ جو آپ کرو ہو جاتا ہے آپ اس کی طرف کر احمد نازل فرماتے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں خبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے میدان نکشر میں بھی اور کل سراج پر بھی اللہ ہی ساتھ دے گا ہمارا مالک دونوں جہان کا مالک ہے اور دونوں جہان میں صرف وہی با وفا ہے اور دنیا کے باقاعد بادشاہ اگر مجرموں کو معافی کرتے ہیں تو عدالت عالیہ میں اس کا تعلقہ ریکارڈ خود رکھتے ہیں آج اگر آئندہ کبھی وہ پھر بے وفائی کرے تو اس کا طارقہ ریکارڈ پر جرم عائد کرنے میں ثبوت فراہم کرے لیکن اے اللہ آپ ایسے بات آ ہے کہ جس کو معاف کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ ضائع کر دیتے تاکہ میرا بندہ قیامت کے دن اس رجوا نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاخر ہیں اداکار آب دو جوار جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کے سے اس کے گناہوں کو بلا دیتے ہیں اور اس کے جوار جو اس کے اطلاع گوانی دیتے ہیں ان کو بھی بلا دیتے ہیں اور جسمان زمین پر اس نے گناہ کیا تھا اور وہ زمین اس کے خلاف گواہ ہوتی اس زمین سے بھی اس کے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتے جہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہوں پر کوئی شہادت دینے والا نہ ہوگا ہمارے گناہوں کے آکار و نشانات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں مٹوائیں گے خود مٹائیں گے اور فرشتوں کو بھلا دیں گے انہ کا لفظ ہے کہ میں بلا دوں گا تاکہ فرشتوں کا احسان میرے غلاموں پر نہ رہے اور وہ میرے بندوں پر یہ احسان نہ جتا سکے کہ تم تو نالج تھے ہم نے تمہارے گنا تھا دیکھیے آپ نے اللہ کی بندہ پروری کسی موقع پر واضح آپ کا یہ شعر ہے مجھ سے تو نہیں وہ کس کوشی بندہ پر وری. پر وری. آپ تو گندہ پروئی بنواتے رہتے اور ہم اپنے نالائکوں سے باز نہ آئے توبہ کی برکت سے فرشتوں کی گواہی مٹانے کے بعد آغا کی گواہی کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں یعنی جن آغا سے گناہ ہوا تھا ان آغاز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جس زمین پر گناہ ہوئے تھے اس کے نشانات کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ شف اللہ تعالیٰ سے حال میں ملے گا کہ اس خلاف کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا آپ جس میں اللہ کو راضی کر کے دائمی جنت حاصل کر سکتے تھے اس کو ہم نے دنیا کی عارضی لذتوں میں ضائع کر دیا اور موت کے وقت وہ مہلت ختم ہو گئی اللَّهُ نَفْسًا وہ جَاءَ اللہ اور اللہ کسی شخص کو ہر کس مہلت نہیں دیتا جبکہ اس کی میعاد ختم ہونے پر آ جاتی ہے اس وقت اس کی زندگی کی ایک سانس کی قیمت معلوم ہوگی کہ اگر بادشاہ کی ساری سلطنت حضرت ازراہیل علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے کہ مجھے ایک لمحے کی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لوں تو مہلت نہ ملے گی یہ ایسی قیمتی زندگی ہے پس اے اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم آپ کو یاد کر کے اور آپ کو راضی کر کے اور محلت حیات سے پورا پورا فائدہ اٹھا کر ابھی کامیابی حاصل کر سبحان اللہ تعالیٰ قبول فرمانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کی قدر و قیمت کی توحیر میں تعمیر اور اللہ کسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروب نہ کر yeah. اپنی رضائے کام نصیب کروا yeah. ہم کو بھی ہمارے کروا لو سب دوستوں کو بھی اگر yeah. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کامل سے اپنی معافت کا مر السلام علیکم ورحمۃ اللہ